الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين تلاوه كلام الله والشربة العسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملّف القرآن فلاں شفاف القرآن فلاں اکمال علیہ السلّ وغیر مقل مقلدین اور یہ قادیانی کی جو باتیں ہوئی اس کے اندر یہ بات تھوڑی عجیب و غریب ہے لیکن کل مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور پرانی کچھ یادیں تازہ ہوئی میں یہ بھی سوچا اور ہمارے بھائیوں نے بھی سوچا کہ اس کے بھی تعلق سے علاج کے تعلق سے کچھ بات ہمارے سامنے آ جاوے بھائی دیکھو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ یہ دور میں جادو جنات حسد نظر یہ سب بہت عام ہے اور میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ پچانوے فیصد لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں اور علماء کرام بھی اس میں مبتلا ہیں لیکن ذہن میں یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے جیسا سفلی ہے جادو ہے ناپاک ہے اس کا علاج جو ہے وہ ناپاک سے ہی ہوگا ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وق الجالحق وضحق الباطل حق آئے گا باطل جائے گا روشنی آئے گی اندھیرا جائے گا ان نلباط اللہ طانزوں اور باطل کو تو ٹوٹنا ہی ہے ان ضلعوں میں نل قرآن اما ہوا شفا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن پاک کو نازر کیا اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو ایک اللہ کے کلام کی تلاوت اور دوسرا شہد پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن بہترین دوا قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن نہیں دے گا اس کو اللہ شفانی دے گا اور جس کے لیے قرآن کافی نہیں اللہ اس کے لئے کافی نہیں اب یہ ہے کہ قرآن سے علاج کس طریقے سے کر سکتے اصل میں ایک سی ڈی ہے ہمارے پاس اس کے اندر آیتیں ہیں ہر وہ آیت جس کے اندر اللہ کی بڑائی جہنم کا ذکر شیاطین کا ذکر اور آخرت کا ذکر اس سے شیطانوں کو بہت تکلیف ہے تو وہ آیتوں کو جمع کرتے ہیں جو حضرت شیخ ذکیر رحمتہ اللہ علیہ کی منزل ہیں جو تینتیس آیتیں ہیں اسی طرح سے عرب کے علما عاملین حضرات وہ لوگ اور بھی کچھ جادو کی آیتیں اس کے اندر ملاتے ہیں نظر کی آیتیں ملاتے ہیں تو جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو آیت سننے سے اگر واقع میں کچھ ہے کوئی آدمی کے اوپر کوئی جادو ہے حسد ہے نظر ہے تو وہ سننے سے بدن کے اوپر کیفیت ظاہر ہوتی ہے جیسے سر میں درد ہوگا گردن میں درد ہوگا کمر میں درد ہوگا اور جادو جس جگہ پر بدن کے اندر ہے وہ جگہ پہ درد بڑھتا اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے عام طور پہ کھلانے کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے اگر کسی نے کچھ کھلایا ہے تو الٹی جیسا ہوگا تو یہ سارے معاملات اب جب قرآن کی وہ آیتیں سنیں گے تو یہ سب تکلیف ہوگی اب علاج یہ ہے کہ انہی آیتوں کو بار بار بار بار شفا کی نیت سے سننا ہے مطلب اس کے پیچھے پڑ جانا ہے سنتے ہی جانا ہے اچھا لگے یا نہ لگے جتنا ہم سنتے چلے جائیں گے اتنی ہماری تکلیف بڑھتی چلی جائے گی لیکن تکلیف کتنی بھی بڑھ جائے سے پیچھے ہٹنا نہیں آگے ہی جانا ہے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ جادو بدن سے نکلنا شروع ہوگا جادو بدن میں بہت کھجلی ہوگی یا بخار چڑھ جائے گا یا پیشاب بہت ہوگی یا تو جلاب بہت ہوں گے یا الڈیاں بہت ہوگی ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہو سکتا ہے ایک ایک دن کے اندر سو سو الٹی ہوتی ہے پچاس پچاس جلاب ہوتے لیکن جتنا نکلتے جائے گا آدمی فریش ہوتے جائے گا اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں ہم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ لگاتار یہ آیا سنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے سننے سے کوئی کیفیت بدن پہ نہیں آتی تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ مکمل علاج ہو گیا اب اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہے تو یا تو پھر اس کا علم کمزور ہے یا پھر وہ بیوقوف بنا رہے تو یہ قرآن کا ایک علاج ہے بہت سارے علاجات ہوئے اور جیسے میں ایک دو مثال آپ کو بتا ہوں سب سے پہلے اچھا کینسر جو ہے نا کینسر عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ صرف جادو جنات تو نظر سے ہی ہوتا ہے کینسر کوئی بیماری نہیں بلکہ بڑی بڑی بیماریاں جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں کینسر ہے ہارٹ ہے اسی طرح سے گھٹنوں کی تکلیف ہے جوڑوں کا درد اسی طرح سے بچے جو نہیں ہوتے اور عورتوں کو بہت خون جاتا ہے یہ ساری تکلیفیں جنات اور نظر کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک بات اور بھی دھیان رکھے بھائی کہ جادو کی اتنی حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نظر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر و میں یموں تو باد اللہ و قدرتی اللہ کی سزا اور تقدیر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی کے اندر پہنچا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تب تبدیل کے اوپر سفت نہیں کر دی اگر کوئی چیز تبدیل کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے یہ بھی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے پاک کے اندر دیکھو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلاط السلام کے بیٹے جب مصر جا رہے تھے ان کو یوں کہا یا لا تدخلوا من من باب واحد ابواب اے میرے بیٹو, تم الگ الگ دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تو یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوئے تو ان کو نظر لگ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کا اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا اس بلّہ من العین فعن حق نظر ابت سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحقن حق ضرور شاعطین و حسد البنی اعظم نظر حق ہے شاعطین اس کو حاضر کرتے ہیں بنی آدم کا حسد اس کو لاتا ہے اب یہ ہے کہ نظر کیوں لگتی ہے کوئی آدمی نے کسی کی تعریف کیا اس تعریف کے اندر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا بس تو وہ نظر لگ جاتی ہے تو عام طور پہ ہماری آج ہم کسی کی تعریف کر دیں کہ بھائی کتنا چہرہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے اب اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا نظر لگ گئی کہ بھئی فلاں آدمی فلاں آدمی کا علم کتنا مضبوط ہے اب اس میں اللہ کی تعریف نہیں کی ماشاءاللہ بارک اللہ نہیں کہا تو نظر لگے کیونکہ ایک آدمی کی تعریف ہوتی ہے شیطان اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کی تعریف ہو فوراً وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن جب کوئی آدمی اس سے لگتا اللہ کہتا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ کو اور برکت فرمائے اب اس کے بعد میں وہ نظر کا اثر کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کو آدمی راز میں رکھے اپنی نعمتوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرے نعمتوں کو راز میں رکھے اور اپنے اپنی بیوی بی کی تعریف نہ کرے اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے ہاں اپنی کسی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرے کسی کو شوشا بھی نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا اسوا جب صدی الختمت فعین ذی نعمت محسوس کہ اپنے کاموں کو اس سے انجام تک پہنچانے میں راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو کیونکہ ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال اب نظر لگ گئی اور یہ ہے کہ بھائی جادو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور دیکھو ایک بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز جب عام ہو جاوے اور اس کا علاج عام نہ ہو یعنی اس کا علاج مخصوص لوگوں کے پاس ہو اور ان کی جاگیر بن کے رہ جاوے ایسا ہو نہیں سکتا ہاں تو یہ قرآن ہے اور قرآن یہ سورج ہے یہ سورج سب کے لیے نکلا ہوا ہے اور ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ قرآن ہے اس میں شفا ہے بے شک ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور ہم نے تو علاج کر کے دیکھا ہے ایک ہمارا بھائی تھا سب سے پہلا علاج ہوا میں مورانا بلال کو بھی بولا تھا کہ ایک لڑکا احمد آباد سے فون آیا کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جنید کو فون کرو اس نے کچھ قرآن کے علاج کی ترتیب وہ بتائے گا وہاں سے فون آیا میں بولا بھائی دیکھو میں کسی کے گھر پہ نہیں آؤں گا میں تمہارے کو یہاں سے علاج بتاؤ تھا اگر ہو سکتا ہے تو کر لو تو علاج یہ ہے کہ آپ کو فجر سے لے کے رات تک قرآن سننا ہے فجر سے زہر تک سننا ہے اس کے بیچ میں نیند آئے گی آپ کو سونا نہیں ہے اچھا پھر زور میں کھانا کھانا ہے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کیلولا کرنا ہے کیوں کیوں کیلولا کرنا ہے کیونکہ شیطان کیلولا کرتا نہیں ہے کیونکہ تم جاگتے رہیں گے اور تم سوتے رہیں گے تو وہ جگتا رہے گا وہ کیلولا کرتا نہیں ہے لیکن دوسرے ٹائم پہ تمہارے کو سلائے گا تو تم کو سونا نہیں ہے قرآن سننا ہے اب اس کا پہلا ایک دن گیا تو بول رہے مولانا پورا دن قرآن اچھا اتنا سخت جادو تھا کم سے کم نہیں تو پندرہ سال کا جادو تھا تو کہا کہ مولانا پورا دن سنتے سنتے نا سر بہت دکھ رہے بولا چلو الحمد پکڑ میں معاملہ آیا اب دوسرے دن اور سنا بولا اور سنو بھائی اور سنا تو بولے کہ تھوڑی تھکان لگ رہی ہے کمزوری لگ رہی ہے بولا الحمد اندر جو چیز ہے وہ کمزور ہو رہی ہے ورنہ قرآن سے تھکان کا کیا مطلب ہے اچھا تیسرے دن تو تیسرے دن بھی کمزوری چوتھے دن تو ایسی حالت ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ مر جائے گا اس کے والد نے مجھ کو کہا کہ بھائی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جائے گا دنیا سے میں بولا دیکھو جانا تو اس کو ویسے بھی ہے کینسر میں ہے آپ سوچ لو کھائی دونوں طرف ہے یا تو ادھر گر جائے گا یا ادھر گرے گا اس سے اچھا یہ پورا ہے اس کو چلنے دو اچھا بولا کہ میں وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ آپ کو کیا ہوا مولانا میں بھی اس کے ساتھ میرے کو کچھ نہیں ہوا میں بولا پھر آپ کو کچھ نہیں ہوا اس کو ہو رہا ہے تو سوچو نا کیوں ہو رہا ہے چلنے دو اب پانچواں دن تھا اور اس کو الٹی ہوئی الٹی میں پتھر نکلا اس کے اوپر لکھا بال گاٹھ لگے ہوئے سب بال تھے وہ سب نکلا تو بولا بھائی یہ تو سب نکل گیا وہ فریش ہو گیا تو بولا ابھی اور بھی آپ کو سننا ہے پھر اس کا میرے خیال سے کچھ چھٹا دن تھا قرآن سنا ہری ہری الٹی ہرے ہرے جلا اور اس کا نواں دن تھا اور صبح سے رات تک قرآن سنا وہ آئے تو سنا اور اس کو کچھ نہیں ہوا دیکھو آپ کے جادو سب گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دیا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ آپ کا کینسر چیک کرا لو اب کینسر چیک کرایا تو کینسر بھی نہیں ہے الحمدللہ سب ختم ہو گیا اسی طرح جو ہمارے یہاں پہ ایک عورت ہے اس کے سینے کے اندر گانٹ ہو گئی تھی کینسر کی تو ہمارا وہ بامبے میں ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سلطان प्रधान ایشیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے کینسر کا تو اس نے بھی بول دیا تھا کہ بھائی یہ کینسر ہو گیا اب اس کے بعد جب قرآن پڑے تو کبھی حاضر ہو گیا معاف کر دو چھوڑ دو کبھی نہیں آئیں گے یہ وہ قرآن سنتے سنتے کمزور ہو کے وہ نکل گیا اور پھر اس کے بعد میں بولا کہ قرآن اور سنتے رہو تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ گاٹھ کے اندر کسی نے کیمیکل ڈال دیا ہے اتنی جلن ہوتی تھی اور اُلٹی جلاب چالو اور ایسا کچھ لگتا نہیں ہے اب قرآن سننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے ہو. بولو واپس چیک کر لو دو دن پہلے کا رپورٹ اور دو دن کے بعد کا رپورٹ اس کے اندر بتایا کہ کینسر ہے ہی نہیں چربی کی کانٹے ختم ہو گیا الحمدللہ للہ ہمارے صورت میں ایک صاحب تھے تو ان کی بیوی بی کو خون بہت جاری دیتا تھا اور خون کے بارے میں حدیث ہے من تو میں نے تو ڈاکٹروں نے جب ٹیسٹ وغیرہ کیے تو کہا کہ بچے دانی کے اندر کچھ گانٹے ہیں پانچ چھ گانٹ ہیں تو اس کو آپریشن کرنا ہی پڑے گا نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بمبئی میں اپن آپریشن کریں گے چلو بمبئی آئے تو کسی نے قرآن کے علاج کی ترتیب بتایا میں نے بھی فون پہ تھوڑا سے ساتھ دیا کہ بھائی چلو میں ان کو ترغیب دیا انہوں نے قرآن سننا چالو کیا تو صبحوں سے سنتے سنتے رات ہو گئی اب اس رات میں انہوں نے رات اُلٹی ہوئی دوسرے صبح میں ایک الٹی ہوئی اور پھر اس طرح سے بہت خون نکلا اور خون بند ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں جب دوسرے دن آپریشن کے لیے گئے تو آپریشن کے پہلے ایک نارمل سونوگرافی ہوتی ہے وہ سونوگرافی کے اندر دیکھا کہ بچے دانی میں تو گاٹھ ہے ہی نہیں بولے تم کون کائ کے لیے آئے تو بولے بھائی اس کے لیے تو پہلے کا رپورٹ دونوں رپورٹ دیکھا دو دن کے اندر الحمدللہ للہ ہو گیا تو صرف قرآن سننا ہے کچھ کام نہیں کرنا ہے اصل تو قرآن پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا ہے اگر صحیح نہ پڑھنا آگے تو پھر اس کو سننا ہے اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے گے کہ سفلی کا علاج سفلی سے ہوتا ہے نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہر چیز میں ہر چیز میں شفا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی تو اور بھی بہت ساری بات ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے پھر کسی وقت مل... اچھا ایک آخری بات چلے ایک آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں ہمارے یہاں پہ ایک مولانا ہے مولانا سلیم کر گئے تو ان کی زندگی میں چالیس پچاس حامل ہوگا انہوں نے علاج کیا ہوگا تو میرے پاس آئے بولا کہ بھائی دیکھو آپ یہ سی سنو اب انہوں نے پانچ چھ گھنٹے تک سنا وہ بولتے میرے کو تو کچھ ہوا نہیں بولے آپ کو کچھ ہوا نہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے بولا بھائی دیکھو میں تو اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی معاملہ نہیں اب پھر اس کے بعد میں وہ ایک عامل کو لے کے آئی بولے دیکھو مولانا یہ عامل بولتا ہے کہ ہے وہ بولا اچھا بولا بھائی چل بتا کیسا ہے تو اس نے نام لکھا نام ماں کا نام پھر عدد سب نکالا بولے دیکھو تین بجا تین بج گیا مطلب اس پہ جادو ہے میں بولا تو اللہ کیسم کھا کے بول سکتا ہے کہ جادو ہے بولے نہیں بولے میں اللہ کی کسم کھا کے بولتا ہوں جادو ہے تو بولا ہاں ہو سکتا ہے پھر میرے کو الگ لگے گا مولانا میرے کو بھی بولا سکھائے گی ناٹک مت کر جادہ بولے مولانا آج سے میں کچھ نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا پھر وہ اس کو بھی تسلی ہو گئی اور پھر اس کے بعد میں اچھا کہ میں ہوٹل میں جاتا ہوں میرے جو سٹاف ہے اس کو دیکھ کے میرے پاؤں ایسے جام ہو جاتے وہ گھبراہٹ ہو جاتی میرا بچہ رات کو سو جاتا ہے میں بیوی کو بولتا ہوں اس اٹھا دے یاد. یہ سوتا ہے نا میرے کو بہت تکلیف ہوتی بہت رونا آتا ہے میں بولا اچھا اچھا بولا تم نے کتنے سال سے تمہارے سر میں تیل نہیں لگایا ہے بولے میرے کو جب سے ہوش آیا میں کبھی تیل لگایا ہی نہیں ہوں بولا رات کو جاگنے کی عادت ہے دندہ, بولا ہمارا ہوٹل کا دندا ہم لوگ رات کو جاگتے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ کے سر میں تیل لگاؤ اب وہ تیل کی مالش بولا پہلے دن تیل بہت جائے گا آپ کے سر میں جانے دینا اور اس کے بعد دو تین دن کے بعد کیا ہوتا ہے بتاؤ دو دو تین دن کے بعد وہ ملنے کے لیے آیا گلے والے ملا اور ایک پیشانی پہ بوسا دیا بولے مولانا الحمدللہ للہ بہت اچھا ہو گیا پہلے دن ایک کٹورا تیل میرے سر میں چلے گیا تو بولا بھائی تیرے دماغ میں خشتی ہے اور بھی کچھ گڑبڑ تھی اندر کی تو اس کا بھی علاج الحمد للہ بتایا اس کو پھر وہ تو بولا کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم لوگ کا تو موت تک کا مسئلہ حل ہو گیا اب یہ ہے کہ ایک اور آدمی کو لے کے آئے سولہ سال سے ان کے گھر میں جادو تھا پھر میں بولا بھائی یہ قرآن سنو گھر میں جا کے قرآن چالو گیا اس کی بیوی کو سنا ہے تو خبیز حاضر ہو گیا بدن پہ وہ خبیز بولتا ہے کہ بند کرو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے بولے بولے مولانا یہ تو ایسا بولتا ہے کہ یہ قرآن سننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے مولانا دیکھو وہ بول رہا ہے نا کہ نہیں ہوئے گا مطلب کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہوئے گا نا تو سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ نہیں ہوا تو تم بول رہے نا کہ نہیں ہوئے گا مطلب کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو, مطلب اس کو چلنے کو اچھا بولے نہیں جاؤں گا اللہ نہیں جاؤں گا اچھا میں مت جا ادھر ہی رہے قرآن سن ہم لوگ تیر کو تھوڑی بولتے تو جا ادھر ہی رہے قرآن سن پا بولتا رے بھائی میرے کو جانے دو میرے چھوڑ دو اچھا پھر ایسا ہوا کہ وہ خبیص نے یوں بولا کہ سولہ سال کی پوری سٹوری بیان کیا کہ میں یہ آیا تھا اس نے جادو کیا یہ کیا وہ کیا اور بولے جس جادوگر نے مجھے بھیجا ہے یہاں وہ آج نے تو کل یہاں پہ مجھے لینے کے لیے آئے گا اور واقعے میں پانچ دن کے بعد بالنپور سے ایک سادھو آیا بمبئی ایڈریس ڈھونڈتے دھلتے اسی گھر میں جس میں قرآن چالو تھا وہ بولتا تھا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں میں نے پانچ سو روپے میں یہ جادو کیا تھا لیکن میں پانچ لاکھ روپے دیتا ہوں یہ میرے کو میری چیز واپس دے دو اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے مشورہ کیے تو بولے بھائی چلو اگر وہ لے کے جاتا ہے تو لے کے جانے کرتے کا ایسا کونے کا کپڑا کاٹا اور اس کے عورت کے ایسا کر کے کے سال کا جادو اللہ تعالیٰ نے آسان باتیں تو اور بہت ساری ہے لیکن بس یہ ہے کہ قرآن کے علاج کی ترتیب کو اپنے یہاں پہ بھی چالو کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں بس اللہ تعالیٰ عمل کے توفق دے دیں منزل ہے منزل کی آیت ہے وہ لیکن وہ جو قرآن ہے نا منل قرآن ہے نا سی میں انشاء بھیج دوں گا ہاں سیڈی تو مولانا ان کے پاس آ گئی ویسے میں نے کل رات کو رکیا ڈال بھی دیا تھا فون میں وہ سیڑھی نے بار بار اچھا ایک بات دیکھو ایک بات ہے بھائی سمجھنے کے لیے وہ کیا ہے معلوم ہے اندر والے کی جتنی طاقت ہے نا اس سے زیادہ اس کو قرآن سنانا ہے اس سے زیادہ مطلب اب جیسا کوئی آدمی بولے کہ جادو ہے ٹھیک ہے جادو سمجھ میں آ جادو ہے بولے بھائی تم ایک بار پڑھتے ہو نا تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے ابھی جیسا میں موٹا آدمی ہوں میں بولتا ہوں ڈاکٹر کے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو روز چلتا ہوں اور میرا وزن کم ہوتا نہیں ہے بولے تم کتنا چلتے بولے آدھا گھنٹہ بولے تمہیں آدھا گھنٹا تم یو تمہاری عادت ہو گئی تم جہاں پہ تھکیں گے مریں گے اور چلیں گے نا تو تمہارا وزن کم ہوگا تو اسی طرح سے اندر والے کی عادت ہے اس کو برداشت کرنے کی تو اس سے زیادہ اس کو دینا ہے لوڈ قرآن کا پھر اس کے بعد ہیوی ڈوز پھر اس کے بعد میں لاسٹ میں وہ تھکنا چالو ہوگا اور تھکنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قرآن سننے کے ٹائم پہ نیند آئے گی مطلب وہ کمزور ہو رہا ہے اس کو آرام چاہیے اس وقت سونا نہیں ہے پھر جلاب میں الٹی میں نکل جائے گا اور آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ سنتے اور کچھ ہوتا نہیں ہے ختم ہو گئی بات اب کچھ ہے ہی نہیں ہم لوگ بہار گئے تھے ہمارے ایک چاچا ہے انہوں نے کہا تھا وہ کوئی تو چاچا نے مجھے زبردستی بھیجا میں چاچا کو بولا چاچا قرآن سنو کہ یہ سب لفڑے میں وہ لے نہیں یار تاویز لے کے آ جائے یار ہم لوگ بہار گئے بہار میں وہ عامل صاحب کے ہاں کم سے کم دو سو اڑائی سو آدمی کی لائن لگتی تھی اور ہمارے ہم لوگ تو مہمان خصوصی تھے بہت اچھا استقبال ہوا اور ہم لوگ ایک کمرے میں تھے تو کاری صاحب کا خاص آدمی کیٹلی گرم والا آدمی نا کیٹلی گرم والا وہ ہمارے پاس ملنے کے لیے آیا تو بولتا ہے کہ مولانا حکیم صاحب تھے ان کو پوچھا کہ حکیم صاحب بہت رہتا ہے اس کی کوئی دوا ہے حکیم صاحب نے ایک دوا بتایا بولے یہ تو میں کھا چکا ہوں دوسری بات ہے بولے یہ بھی میں چکا ہوں. کچھ ہوتا نہیں ہے تو میں حکیم صاحب کو بولا حکیم صاحب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوئے گا حکیم صاحب بولے ہم دوسرے کے علاقے میں ہاں مغج ناری پالتے میں بولا ٹھیک ہے پھر وہ آیا اس کو بولا دیکھو یہ گڑبڑ ہے تاری صاحب کے پاس تم علاج کراؤ بولتا چھوڑو سب تاری صاحب واری صاحب تم میرا علاج کرو بولا ٹھیک ہے بیٹھو اب میں نے پڑھنا کیا اس کے اوپر وہی رکیا. تو فنسنا کومل کافرین کے اوپر میں اس کو پوچھا کیا ہوا بولے بہت الٹی ایسا ہو رہا ہے تو بولا دیکھو بھائی آپ کے پیٹ میں جادو ہے پھر میں بولا آپ حافظ ہے بولا ہاں حافظ ہے تو میں بولا آپ کو آج سے دس پارے پڑھنا ہے تو بولا کہ میں دس پارے نہیں پڑھ سکتا ہوں میں تو دو پارے کے اوپر تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں بولا بھائی وہ آپ کو پڑھنا ہے تو بولے ٹھیک ہے مولانا میں کوشش کروں گا اس نے دو پارے کے اوپر برابر وہ دو پارے کے اوپر سے حالت اس کے بگڑنے چالو ہو گئے لیکن اس نے پڑھا پڑھا اور پھر اس کے بعد اس کو الٹی چالو ہو گئی اور الٹی بھی کرتا رہا نے قرآن بھی چالو رکھا ہم لوگ وہاں سے سفر کے دوسری جگہ پر گئے پھر وہاں سے آئے تو بولا مولانا آج الحمدللہ میں نے پندرہ پارے پڑھا اور مجھے کچھ نہیں ہوا بولا بھائی الحمد للہ کا علاج ہو گیا آج بھی فون کرتے رہتا ہے یا میرے یہاں بچہ ہوا ہے نام دو حضرت کچھ نام بتا دو <laughs> سمجھ بہر تو یہ قرآن کا علاج ہے بھائی اس میں ایک پیسے کے خرچ کی ضرورت نہیں ہے نہ مشک نہ جعفران نہ امبل ہاں؟ کچھ بھی خرچ نہ مرغی نہ لیمبو نہ لال کپڑا ایک ہمارے عربی عامل ملا مولانا بھی وہ ٹائم پہ میں ساتھ میں دے ایک عربی عامل ملا تو بولتا ہے کہ تمہارے ہندوستان میں شیخ لوگ یہ سب منگاتے ہانڈی منگاتے لال کپڑا منگاتے میں بولتا ہوں خالی قرآن پڑھو قرآن سنو فرشتوں کو جو چیز کی بھی ضرورت ہوگی اللہ کے پاس سے لے کر آئے گی ٹھیک ہے بھائی آپ دعا کرا دو نا مولانا کرا دو یار اللہ علیہ الحت کما علیم سلطان اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم لا تدعنا لنا ذنبا للا غفرته ولا همان للا فرشتا ولا ذينا للا قضيتا ولا مريضا للا شفيت ولا حاجة هي لك رضا للا قضيتها يا رحمة الرحمن اللهم يا أول الأولين يا آخر الأخرين يا ذا القوة المدين يا رحمة المساكن يا رحمة الرحمن اللهم ينسلوك العفو والعافية دائمة دا دا دا دا في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حق ورزقنا اتباعه الْهُدَى تاستین بھلا وَالْغِنَى اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وان تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانتم المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم سبحان ربيك رب العزه عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين